الحمد اللہ رب والسلام عليك يا رسول اللہ علی حبیب اللہ يا نبي الله نور اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام سوال یہ تھا میں گورنمنٹ جاب کرتا ہوں نا تو کہنا یہ تھا کہ ہم صبح کبھی لیٹ ہوتے ہیں آدھا گھنٹہ اس کی وجہ یہ ہم رکھتے ہیں ذہنوں میں کہ ہم جو ہے شام کے وقت تقریباً آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی آر این ڈی کرنے میں اور چیزوں کو دیکھنے میں ہمیں وقت لگتا ہے تو ہمارا کوئی فکس ٹائم نہیں ہوتا ہم کبھی دو گھنٹے بھی لیٹ ہو جاتے ہیں جس سے ہمیں کوئی اوور ٹائم نہیں لے رہے ہوتے لیکن ہمیں رکنا ہوتا ہے کیونکہ ہمارا کام ہوتا ہے ہماری ذمہ داری میں آتا ہے تو ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں اپنے پورے ٹائم سے باہر بھی تو جو صبح ہم لیٹ آتے ہیں اس میں اس کی مطلب برابر ہو جاتی ہے بات یہ ہے اس کا بھی ہمیں ٹائم کے مطابق کفارہ ہے ادا کرنا ضروری ہے اس طرح کی رعایت اپنے طور پر نکال لینے کی تو اجازت سمجھ میں نہیں آتی ڈیوٹی جتنے ٹائم میں شروع ہوگی نا اور ارف جو پانچ دس منٹ کی جو بھی رعایت ہو اس کے علاوہ تو اگر آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ لیٹ جائے گا تو وہ تو کٹوتی تو کروانی پڑے گی نا توبہ بھی کرنی ہوگی تو یہ اپنے طور پر مسئلہ حل نہ کیا جائے اور سے ہی پوچھا جائے گورنمنٹ کا بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ معاف کون کرے گا بلکہ گورنمنٹ جاب آپ کو اکثریت ہو سکتا ہے یہ ایسی ملے گی کہ گورنمنٹ جاب اسی لیے کرتی ہوگی کہ یار کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا حالانکہ ڈرنا اللہ سے چاہیے سلو حبیب محمد وقاص بخاری مدنی چینل پر جب بیانات ہو رہے ہیں ہوتے ہیں تو اسلامی بہنیں اس پتنی گاہ سے کیسے بچیں گی اسلائی بہنوں کا مسئلہ یہ کہ اگر کسی مرد کو دیکھ کر اس کو شہوت آتی ہے تب تو دیکھنا جائز نہیں ہے بلکہ اس کا شبہ بھی ہو تب بھی نہ دیکھے بچے اور اگر ایسا کچھ نہیں ہوتا تو دیکھنے میں حرج نہیں بدنگائی اس کو نہیں کہیں گے ایک از اور تھی کہ مسجد انتظامیہ جو نگرانوں سے بد زن ہیں یا بدگمان ہوتے ہیں تو ان کو اس بدگمانی اور اس بدزنی زنی سے کیسے بچایا جائے ہر نواز پہلے سب میں پڑی جائے جبکہ یہ محلے میں ہوتے ہوں پابندی سے مسجد کے صفائی کا خیال رکھا جائے بے جا ان پر تنقید نہ کی جائے اور جہاں ان کی غلطی ہو وہاں خوب غور کر لے کہ اگر ضنع غالب ہے کہ بتاؤں گا تو یہ مان جائے گا وہ غلطی ایسی ہو کہ شرعی غلطی ہو آپ کی تصنیف ہے گھریلو علاج اس میں رات جاگنے کے حوالے سے کچھ نقصانات اپنے تحریر فرمائے ہیں تو آپ سے عرض یہ کہ کیا وہ مطلقاً ہے یا کوئی خاص صورت رات جاگنے کی رات کی جاب کرنے والی ڈیوٹی کرنے والے رات جاگتے ہیں تو اسی طرح نیک محافل میں جو ہم جاگتے ہیں یا ڈیوٹی کرتے ہیں تو کیا وہ نقصانات اس صورت میں ہی ملیں گے تو اس کے متعلق کچھ ایک شاط دیجیے یہ جو طبی اصول ہیں یہ سب کے لیے آپ کے لیے بھی ہیں میرے لیے بھی ہیں تو یہ طبی اصول ہوتے ہیں اب جو اللہ کے نیک بندے رت جگہ کرتے ہیں رات کو بھی نہیں سوتے دن کو بھی نہیں سوتے ایسے بھی بزرگ ہوئے جو برسوں تک نہیں سوتے تھے تو وہ ایک قدرتی ایک روحانیت ہوتی تھی جو ان کو تب نقصان نہیں ہوتا تھا ہم غیر ان میں سے نہیں ہیں تو ہم جب رات جاگیں اور دن نہ سوئیں اور جن کو تجربہ ہوگا بتائیں گے کیفیت کیا ہوتی ہے جس دن رات کو بھی جاگیں اور دن کو بھی سونے کا موقع نہ ملے تو چلو ایک دن کو گزار لیتا ہوگا سخت جان قسم کا ہوتا ہوگا دوسرے دن کیا کرے گا تو اب بولے گا بھائی یہ رات کو عبادت کرتا تھا اس لیے دوسرے دن بھی سونے کا موقع نہ ملا وہ تربیت اجتماع چل رہا تھا تو تربیتی اجتماع تو نہیں چلتا اس کی باقاعدہ ملتا ہے اب آرام کے وقفے میں اگر یہ گپے مارتا ہے تو اب یہ عبادت تو نہیں ہے اس کی یا اگر کوئی مصروبت نکالتا تو اس کو نہیں نکالنی چاہیے کہ اس کے بدن کا بھی اس پر حق تھا تو طبی اصول جو جنہوں نے مذاق کی اب یہ الگ بات ہے کہ اس میں یہ مستفمیات ہوتی ہے کہ بعض ایسے ہوتے ہیں جس کو دس پندرہ منٹ وہ آرام کر لیں تو فریش ہو جاتے ہیں بعضوں کو گھنٹوں تک پڑے رہتے ہیں دس گھنٹے سو جائیں فریش نہیں ہوتے یہ اپنی جسمانی ساخت ہوتی ہے ہر ایک کی اس پر ہوتا کبھی دو تین گھنٹوں میں لیکن یہ کہ العلوم میں آٹھ گھنٹے کا لکھا ہے نارمل ایک عام آدمی کے لیے سونے کا آٹھ گھنٹے اور قوت القلوب میں بھی آٹھ گھنٹے غالباً مستحب لکھا ہے سونا ایک عام آدمی کے لیے اب وہ بزرگا نے جو راتیں جاگنا دن کو روزے رکھنا عبادتیں کرنا اپنے سارے مشاغل جاری رکھنا یہ ان کا اپنا حساب تھا ہم اگر رات جاگتے ہیں عبادت کے لیے اور فرضوں میں کوتاحی ہو جاتی ہے تو رات جاگنا یہ ہمارا کوئی عبادت نہیں ہے کار ثواب نہیں ہے ہم کو رات سونا پڑے گا اور عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے رات کو سونا ہی ہم سر اسی طرح جو نفل روزے رکھے اور اب فرائض میں سنتوں میں پوتایاں ہو رہی ہیں اس کی تو اب اس کو نفل روزے رکھنے کی اجازت نہیں ہے اب یہ نفل روزے نہ رکھے کھائے پیے اور جو فرض واجبات سنن موکدات جو ہیں, ان سب کو بجا لائے وہ تو جس کے مستحبات میں کوتاہیاں نہ ہوتی ہوں غیر موقع بھی نہ چھوٹتی ہوں اور روزہ رکھنے کے باوجود وہ جو اس کے دینی مشاغل ہے اخروی مشاغل ہیں وہ سب برقرار رہتے ہوں تب وہ نفل روزے بھلے رکھے یہ ہے نفل روزے ان کے لیے یہ فضیلت اور عبادت تو وہ جو ہمارے بزرگانے دین جو گزرے نا وہ رات کی عبادت اور دن کو روزے وہ اس طرح کے ہوتے تھے ہم تو روزہ رکھے تو ڈھیلے پڑ جاتے ہیں انوازیں نہیں بڑھ جاتی تو ایسوں کے لیے یہ افضل نہیں رہیں گے روزے نہ دین کا کام ڈسٹرب وہ دنیا کا بھی نہیں دنیا کا کام کرتا ہے تو وہ ادارے میں کوتایاں کر کے حرام روزی ہے نا وہ جو بیچ کا جو معتدیل ہے اس سے گزر جاتا ہے نفل روزے کی وجہ سے سست پڑ جاتا ہے اور ہے بھی وقت کا ادارہ تب بھی اس کو ایسا نہیں کرنا ہوگا نجی ادارہ ہے تو سید کی اجازت لینی پڑے گی نفل روزے کے لیے بھلے پندرہ شامان کا روزہ ہو ستائیس رجب کا روزہ ہو کوئی سا بھی روزہ ہو آر کا روزہ ہو فرائض کو اولبیت ہے نا اولویت ہی نہیں تاقد ہے نا اس تو. تو یہ فرق ذہن میں رہنا چاہیے ہاں فرض روزے کی وجہ سے ڈیلا پڑ جاتا ہے بلے ڈیلا پڑ جائے فرض روزے معاف نہیں ہوں گے وہ رکھنے ہی ہوں گے اور نفل روزے معاف ہونے کا ہے نہیں رکھے گا تو اس کا تو ہے احتساب نہیں ہے بلکہ نفل روزہ روزے رکھ کر یہ فرائض میں کوتاہیاں کرے گا اب احتساب ہے اس کا یہ نفل و روزے کو رکھے فرض میں کیوں کوتاہیاں کی و تعالیٰ عغلم و رسول و عغلم ازب و جل و صلی اللہ و تعالیٰ علیہ و اسی طرح طلبہ علم دین اگر وہ روزہ رکھ کر اپنے طلب علم دین میں سست بڑھ جاتے ہیں تو ان کو نفل و روزہ نہیں رکھنا چاہیے اس کو علم دین حاصل کرنا یہ زیادہ ثواب کا کام ہے افضل مختلف داروں کے عزیز میں بیٹھے ہیں جن کا ٹائم عام طور پر نو سے پانچ یا آٹھ سے چار وغیرہ وغیرہ ہوتا ہے اس تعلق سے سوال یہ ہے پپا آیا وہ عزیز اسلامہ سوئے کب کہ جب اٹھے تو اس کی طبیعت میں ایسا نشاط ہو تاکہ وہ اپنے آٹھ گھنٹے یا نو گھنٹے یا دس گھنٹے جو بھی اس کے ٹائمنگ ہے اس میں وہ اپنا کام معتدل صورت میں کر سکے کیونکہ دکھایا جاتا ہے کہ جو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں عام طور پر سوتے جلدی نہیں ہیں مطلب رات کو دو بجے سو رہے ہیں تین بجے سو رہے ہیں اس صورت میں ان کی طبیعت میں صبح کو نشاط نہیں ہوتا برابر وہ فریش نہیں ہوتے تو اب ان کا معتدل صورت میں کام کرنا جو بھی ان کی ذمہ داری ہے یہ پورا نہیں ہوتا تو آیا کوئی عجیب پر ایسا بھی حکم ہے واجب ہے لازم ہے کہ وہ رات کو سوئے بھی جلدی تاکہ صبح نشاط پائے اور اپنے فجر فرائض کے معاملات پورے کر کے پھر آرام تو آرام ورنہ کام کر سکے یہ اپنے طور پر ہر ایک اس کا جدول بنا لیتے ہوں گے جو حساس طبیعت کے استائع بھائی ہوں گے کہ ہماری روزی حلال رہے یا جہاں سختی ہوتی ہوگی باسپورس ہوتی ہوگی کہ اتنا کام کیوں کم ہوا تو وہاں یہ لوگ کر لیتے ہوں گے شاہ کی نماز کے بعد دو گھنٹے مدنی کام کرنے کے بعد اگر استعمال بھائی سو جائیں نا تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری ہو سکتی ہے اتنا مشکل نہیں ہے فجر کی نماز پڑھ کے بھی تھوڑا بہت ریسٹ مل سکتا ہے خود ہی اپنا وہ راستہ نکال سکتے سلو حبیب سلام بعض لوگ پورا سلام نہیں کرتے آپ سلام کرنے کا صحیح طریقہ فرما دیں آپ جیسے ایک نے کہا السلام علیکم و رحمت اللہ تو میں کئی بار امر مل معروف کرتا ہوں لیکن مجھے بعض یوں مایوسی ہوتی ہے یار مجھے یہ رحمت اللہ بھی کہا دوسرے کو سال وقت میں کہاں ہوتا ہوں تو میرے سامنے تو ہاں بڑے نکالتے ہو گیا یہ پیچھے تو خدا جانے کیا کرتے ہو کیا سلام کرتے ہو گے کیا جواب دیتے ہو گے میں چپ ہو جاتا ہوں کیا یار یہ میرا تجربہ کلیئر کر رہا ہوں کہ جیسے کسی کو سلام بتایا نا غلط سلام کو کرتا تھا Reproduce. تو میں نے دیکھا کہ میرے سامنے تو میرے سامنے جو کر رہا ہے بےچارا اس کی تو بیچے کیا کرتا ہوگا یہ اصل اندر کا سویا ہوا ہے اندر نہیں دھل رہا ہم ادھر سے دھو رہے ہیں کرے کے کرے ادھر سے دھونے والے کو لوگ کریک ہی بولیں گے پاگل بولیں گے یار اندر سے کھاتا ہے یا باہر سے چاٹتا ہے اندر کا صحیح ہو جائے گا نا تو سلام کرنا بھی آ جائے گا بہت کچھ آ جائے گا کہ سلام درست کریں گے تو سواب ملے گا نہیں کریں گے درست تو پھر پتہ نہیں سواب ملے گا سواب کیا گناہ کی بھی صورت ہے سلام پتا ہے کس کا نام ہے کون بتائے گا یہ بھی سب کو نہیں پتا تھوڑوں کو پتا ہے اب یہ ہاتھ اٹھانے والوں کو بھی خدا جانے واقعی پتا ہے یا صرف ہاتھ ہی اٹھا رہے یہ بھی تجربہ اس کا بھی کہ بعضوں کا جواب نہیں دے پاتے ہیں ہمارے طالبا دو پتا ہی ہوتا ہوگا آپ زور سے بولنے رہے یہ ٹوپی والے سے بھائی امام شریف کی نیت کر کے زور سے بول رہے ہیں سلو حبیب صلی اللہ تعالیٰ اللہ محمد بعض لوگ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالی کہتے ہیں آپ فرما دیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اللہ تلا اب یہ نہیں بولنا آتا نہ بولے اللہ فرماتا بول دیں تو تلا از وجل کو ازب جز و جلد جل جل کیا, کیا بولتے ہیں یار تو عز و جل لام پر وقف کر دے تو اچھا ہے ورنہ پھر وہ لاکھ تو پھر میں نے یہاں تک لکھا ہو جائے گا جلا سن سن کر وہ آخر میں ہاں مدینہ کی حال لگا دے و جل لام کو وقف کر ہاں صلی اللہ ہوتا ہے سلم جب یہ ملا کر بولیں تو یہ اگر لام پر زبر پڑا تب بھی ہے درست غلط نہیں ہے اب وہ جیسے کہ ہم عوامی لوگ ہیں وہ یا رسول اللہ اس میں درست کیا پڑھیں گے بعد میں اللہ و... زور سے ایک ایک, ایک بولے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ پڑھتے ہیں نا ہم لوگ تو وہ پہلے کسی نے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ کا وسلم یہ بولنا شروع کیا اب مرد کے بچوں نے کیا کیا لا الا محمد رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ کا وسلم میں بولا مرے گئے اب سے میری یہ حکمت بھی بھی سمجھ میں نہیں آئی ہوگی آپ کی آ کیا شان ہے آپ کی آپ کی بھی آ گئی مرحبہ آپ کی آ گئی صلی اللہ علیہ کا وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہے نا یہ کاف یہ بالکل یہ یعنی نہیں کہ یہاں یعنی مناسب ہے لیکن مسئلہ عوام نے اللہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں علیہ علیہ علیہ علیہ خطاب نہیں یا رسول اللہ میں خطاب ہے یا رسول اللہ آپ پر درد و سلام ہو یا رسول اللہ ان پر درد و سلام ہو یہ جمتا نہیں ہے لیکن یہ مجبوری ہے کہ عوام اور عرف اسی پر ہے یار رسول اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں صحیح ہے یا حرج بھی نہیں ہے تو یوں عوام میں بولنے بڑی احتیاط <تصفح> وہ ہے نا نیت المؤمن خیر من عملی عملی ابھی عملی کون بولے گا عملی یار نسبتی لگا دیں گے نیت المؤمن میں نے من عملی اب میں کوشش کرتا ہوں نیت المن خیر من عملی ہی اب اس پر کوئی اور تنجیت کرے گا کہ یار اس کو وقف کرنا بھی نہیں آتا اب جائیں تو کہاں مدین ہے السلام ورحمت اللہ و یہ بولتا رہا بولتا رہا خود احساس جاگتا رہا کہ میں بارکات بولتا ہوں یہ قوم ہاں کو ختم کر دے گی کو پیش پڑے گی ہوتا ہوگا آپ کا بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ و بارہ کا تو بولتا ہوں تاکہ یہ بھی وقت وقت پورا ہاں ختم نہ کر دیں اس طرح کے اتنے چٹکلے یہ کرتے ہیں ہماری قوم کہ جس کی امتیاز سب کے تربیتی کورس ہونے چاہیے اللہ بھی سکھانا پڑے گا کیسے بولتے اللہ اللہ اللہ خیر اگر تور نہیں بھی پڑا تو چل جائے گا لیکن ہاں تو بولنا پڑے گا اللہ واٹ از دس ہاں اللہ اللہ اللہ اللہ اس پر میں نے یہ بھی چلایا تھا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تاکہ یہاں آخری ہاں ایک بار تو ہاں سبل جائے گا دوسری بار کہا پھر اس کے لیے سب کے لیے مشق ضروری یا رسول اللہ کے لی کا یہ اتنا رائج تھا ہمارے مدنی ماحول میں وہ کتنوں کو سمجھا سمجھا کر بول بول کے میں نے بلایا ہے اب بھی بولتے ہوں گے کا تو تعجب نہیں ہے اب یہ تو چرا ہم ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں اس طرح یہ بہنوں کا کیا ہوتا ہوگا بیچاریوں کا ان کو کون سمجھائے گا ان کو کون سکھائے گا اب تو اس طرح بھائی جو ہیں ان کی بہنیں مبلگاہ یا بچوں کی امی مبلگاہ ہوں وہ ان کو سمجھائیں ان کے ذریعے سمجھوائیں تو کچھ بات بنے باقی تو تمہارا لکھے جلد بازی میں بہت کچھ ہو رہا ہے صاحب کو اب میں بولوں گا میرے سامنے احتیاط کریں گے پیچھے سے صحابہ کی ایک صحابی مطلق بولا نا صحابی, صحابی, صحابی کے معنی ہوتا ہے متفرست. لگے ہوئے بہار شریعت کو بہار شریعت چلو اس میں تو پھر بھی اپنے کوئی مطلب دل کو منا لے یہ سوہی تمہاری اتلا ہے طور پر بھی اب جو جان بوجھ کر ایسا نہیں کرتا اس پر کیا حکم لگائیں گے تو جلد بازی میں اتنے سارے الفاظ غلط بول رہے ہیں ہمارے یہاں اتنے بول رہے ہوتے کہ جس کی امتیاز مانا بالکل چلے جاتے ہیں اور امام صاحب بھی ہیں نماز پڑھائیں گے جہری جب ہوگی قراءت اور یا فجر اس کی اپنی احتیاطیں ہوں گی سری جو پڑھتے ہیں زہر اثر میں اس کی پتہ نہیں کہا ڈنڈی لگ جاتی ہوگی پھر یہ جو اپنی بکیا یا آگے بھی یہ پڑھتے ہیں ان کی کیا کیا ہوتی ہوگی پھر یہی حال مقتدی ہوگا سبحان ربی ال کون بولتا ہوگا سبحان ربی اللہ کون بولتا ہوگا جن کی بولنے کے ٹھکانے نہیں ہوتے نا. ان کو بھی دیکھا میں نے سورہ فاتحا ابھی اپنی پوری نہیں ہوتی یہ اگلا دوسری رکاط کے قاعدے میں بیٹھا ہوتا ہے خدا جان یہ اتنا مطلب شارٹ ہینڈ تو سنا تھا یہ کیسے شارٹ کٹ ہاں وہ پہلے کرامت وہ دوسری بات ہے کہ مولا مشکل کشا ایک رکاب میں پاؤں رکھ کر دوسری رکاب میں پاؤں رکھنے تک پورا قرآن کریم ختم فرما لیتے تھے تو یہ ان کی کرامت تھی ہم لوگ ایک جو اسپیڈ کرتے ہیں تو ہمارے اندر اب جو با کرامت ہو تو اس کی دوسری بات ہے لیکن جنرل بات کر رہا ہوں کہ عام طور پہ غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں بعضوں کی اسپیڈ زیادہ ہوتی ہے اور وہ درست پڑھ لیتے لیکن وہ کرامت کی حد تک بزرگوں کیبیب صلی اللہ علی محمد تو یہ تھوڑا پڑھیں لیکن درست پڑھیں. صحیح بولتا ہوں کل میں تیبانی پڑھنا آتا ہوگا پڑھنا نہیں آتی اعوذو. اب جیسے میں بولوں گا نا سنا تو بڑا ایکشن سے اور بڑے ہاں ہاں کر کے مجھے تو سنا دے گا لیکن اللہ کو سنانا ہے اکیلے میں پڑھ رہے تب بھی اللہ سن ہے اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے پڑھنے والوں کی اس پر غور کرے کہ میرا رب مجھے سن رہا ہے میں آیا درست پڑھ رہا ہوں یا کیا واقعی مدرسۃ المدینہ بالغان تو سبھی سب کو اس میں حصہ لینا چاہیے جو جانتے ہیں وہ پڑھائیں جو نہیں جانتے وہ پڑھیں پڑھانے والا موجود ہے خود بھی پڑھے ہوئے ہیں تب بھی وہاں مدنی ماحول بنانا ہوتا ہے تو اگر سارے مدرسۃ المدینہ بالغان اگر پکڑ لیں چالیس منٹ والا تو بھی انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا ایک تعداد ہے جن کو اپنی اصلاح کی حاجت ہوگی تو وہ بھلے پڑھ چکے ہیں لیکن جب آپ صحیح پڑھانے والے کے سامنے آئیں گے تو آپ کی غلطیاں درست ہوں گی انشاءاللہ محمد ذاکر رضا آئی ٹی سے جاب رول کے حوالے سے میں کچھ آپ سے سوال ارج کرنا چاہوں گا کہ ہمارا جو پرٹیکولر جو خاص جاب رول ہوتا ہے جو ہم جاب کر رہے ہوتے ہیں جس فیلڈ میں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں ایکسپرٹ لیول تک پہنچنا اور اس لیول پر پہنچ کر دعوت اسلام کی خدمت کرنا کتنا ضروری ہے کیونکہ ہم کئی کئی سالوں سے ایک ہی جاب پوسٹ پر بیٹھے ہوتے ہیں نہ ہمارا لیول بڑھ پا رہا ہوتا ہے اور نہ ہی ہم اپنی ایکسپرٹیز بڑھا پا رہے ہوتے ہیں اور یہ کتنا ضروری ہے نمبر ایک اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو بڑھانے کے لیے وہ کیا کیا طریقہ کار ہوں گے جو اختیار کیے جائیں جس سے ہمارا ایکسپرٹیز لیول ہے اس پرٹیکولر جاب رول میں وہ بڑھ پائے جاب رول آپ بول رہے ہیں نا اس میں دنیاوی منفعت ہے ٹھیک ہے وہ دنیاوی منفعت کے لیے سمجھانے کی حجت کتنی میرے خیال میں تو ہر ایک کرے مارتا ہوگا کہ میری ترقی ہو جائے مطلب میرا گریڈ اپ ہو جائے تنخواہ میری بڑھ جائے اس میں میں کیا مدنی نہیں بھول لوں گا خود ان کے بعد سے موجود ہوں گے نفس میں اگے میں ہوں گے جنت کے درجات کیسے کے ملیں اس کی حاجت ہے کہ اس کا ہم ایک دوسرے کو سمجھائے کہ اس میں کوتا نفس کی وجہ سے ہوتی ہے تو جو بیچارہ ترقی نہیں کر پاتا نا وہ بھی کوڑتا ہی ہوگا دل چلاتا ہوگا اور بدگمانیاں ڈالتا ہوگا کہ میرے کو یہ رکاوٹ ہے حضرت صاحب بعض لوگ اپنی نوکری میں بزی ہوتے ہیں مدنی کام کو ٹائم نہیں دے پاتے تو کس طرح کی نوکری کی جائے فرما مدنی کاموں کا وقت ملے مدنی کافروں میں سفر کا وقت ملے ایسی نوکری کی جائے اور نوکری نہ کی جائے تو واقعی مدنی کافلوں میں کوتا اجتماع کی حاضری کی کوتا اور صرف نوکری کے حد تک نوکری یہ ایک اکثریت شادی ہمارے ہاں اس طرح کی ہے اس سے ان کی اپنی بھی زیادہ آخرت کا جو نفعہ ہے اس کا نقصان ہوتا ہے تو سارے سائن بھائی وہ چاہیے کہ مدنی کافلہ پکڑ لیں ہر مہینے تین دن تب بھی ماشاءاللہ اللہ کا اور سب کا جذبہ ملتا رہے گا تو یہ سائن بھائی ہر مہینے تین دن کی نا نیت کر ڈالیں ان انشاءاللہ اللہ ہر مہینے تین دن مدنی کافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ سارے کے سارے نہ نیت اگر نیت بنتی ہو تو ہاں نہیں بنتی تو جھوٹ نہیں گنا ہوگا جھوٹ کریں گے تو, تو کون کو نیت کرتا ہے تیری وحشتوں سے سے دل مجھے کیوں نہ آر آئے تو سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے آپ مدنی کافلوں میں سفر کرو گے تو دنیا بھی اعتبار سے میرا کیا نفع؟ اپ کا آخرت کا نفع میرا دل جلانے کا نفع میں آپ کی بلائی بھی ہے اس میں اور اس وقت جو ضرورت ہے نا دنیا میں اتنی بری حالت ہے دنیا میں ان سب کو کون جا کر سنبھالے گا ورنہ پھر وہ شیطان طرح طرح سے روپ بدل کر ایمان لوٹ رہا ہے بالکل لوٹ رہا ہے ہم صرف بے بسی کے ساتھ دیکھ سکتے ہم کر کچھ بھی سکتے اتنی بری حالت ہے تو آپ جب تک مدنی قافل کے مسافر نہیں بنیں گے مدنی انعامات کے عامل نہیں بنیں گے بارہ روزہ مدنی کوس یا اکتالیس روزہ یا روزہ جو بھی اپنے یہ سب نہیں کریں گے نماز کوس نہیں کریں گے جب تک آپ کے اندر جذبہ بڑھے گا کیسے ہفتہ واری سنتوں اجتماع مدنی تو یہ سب جب نہیں کریں گے تو آپ کے اندر جذبہ بڑھے گا جذبہ بڑھے گا نہیں تو یہ سب ہوگا کیسے ہم دنیا بھر میں یہ ادھر تو بھی بیٹھ کر زور زور انشاءاللہ شاء بولیں گے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ میں نے بھی رٹا ہوا بول دیا انشاءاللہ آپ نے بھی رٹا ہوا کہہ دیا ورنہ تو زور سے بولتے پہلے سے وہ چوٹ نہ مارتا تمہیں کیا کچھ اس کے لیے عملی اقدام بھی ہے کہ نہیں سچی بات ہے اگر یوں کام سست پڑتا جائے گا تو پھر آٹومیٹک ہمارے ہم شعبوں میں کمزوریاں آتی رہیں گی جیسے جامعات المدینہ والوں کو میں سمجھاتا رہتا ہوں یار تم لوگ عطیہ نہیں کرو گے اور یہ اس طریقے بھی لپ جائیں گے آٹومیٹک تمہارے جامعات میں کمی آتی رہی ہے اور جتنا تم مالیات کو مضبوط کرو گے تمہارے جامعات المدینہ بڑھتے جائیں گے تمہاری برادری میں اضافہ ہوگا اور ہمارے مطلب مدنی اسلائی بھائیوں کا علماء کا پروڈکشن ہوگا اس کے لیے احتیاط کمپلسری ہے مدنی کام کمپلسری ہے کہ مدنی کام کریں گے تو اسی بھائی متاثر ہو کر جامعات المدینہ میں داخلہ لیں گے اس طرح ہوتا ہے نا اس طرح تو آپ بھی کام کریں گے تو آپ کا اپنا شوبھا بھی مضبوط ہوگا اور سب کچھ کرنا ہے رضا الہی کے لیے مگر یار آپ ایسے سوچتے کہ میں کیا کروں اب مدر کافلے میں تھوڑی سی تکلیف اٹھانے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں مہربانی کر کے اپنے حال پر رحم کریں آپ کی دعوت سامی پر رحم کریں اس کی جتنی نیک نامی ہوگی اتنا یہ ایمان بچاؤ تحریک مسجد بھرو تحریک بھی ہے اور ایمان بچاؤ تحریک بھی ہے اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات ایک مسجد ہم نے بنائی دعوت اسلامی والوں نے سوبیٹو یہ بلالی ہمارے مسلمان ہیں وہ بلالی تو باننا جو افریقن ہوتے ہیں بلیک ٹاؤن شپ کہلاتی ہے وہ وہاں ہم نے بنا دعوت اسلامی نے بنائی فیضان ابو اختار مسجد جب وہ ہے بھاری اکثیت وہاں غیر مسلموں کی ہے چند ایک الحمدللہ مسلمان ہوئے اور اس میں دعوت اسلامی کا بڑا حصہ ہے جس روز اس فیضان ابو اطار مسجد کا فتح ہوا ہے نا جس روز ہوا ہے پچپن غیر مسلم مسلمان ہوئے ایک رات میں پچپن غیر مسلم مسلمانوں اور جو میں رات کو وہاں ہفتہ وار اجتماع شروع کیا پہلے ہفتہ وار اجتماع میں غیر مسلم مسلمان ہو گیا دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی ساؤتھ افریقہ کے سفر میں تھے میرا خیال ہے دو ہفتے کے اندر اندر چار سے پانچ غیر مسلموں نے ہمارے اسلامی بھائیوں کی کوششوں سے کلیمہ پر کے مسلمان ہو گئے وہ یوں سمجھیے کہ چلتے چلتے ہمارے یو کے اسلامی بھائی وہاں آئے ہوئے تھے وہ خود حیران تھے کہ اتنی مطلب کہ جلدی یہاں لوگ مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہاں مدنی کام وہ کر سکیں گے جن کو یہاں مدنی کام کرنے کے بہت سارے تجربات ہوں گے وہاں ہم نے انہیں مدنی کام کرنا سکھانا اور کر کے دکھانا ہے جس کا ہمیں یہاں تجربہ ہی نہیں ہوگا ہم باہر جا کر کریں گے کیا مسلمان بادو کا لوگ شخصیتوں کے ہاتھوں پر ہوتے ہیں مگر دعوت اسلامی کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے کہ ہمارے عام مبلکین کے ہاتھوں پر غیر مسلم مسلمان ہو جاتے ہیں چہرے دیکھ دیکھ کر قریب آتے ہیں میں آپ کو حقیقت درج کر رہا ہوں چہرے دیکھ کر قریب آتے ہیں پولیس والے نے راستے میں ہم کو روکا پولیس والا وہ تعریف کرتے نہیں تھک رہا ہے وہ پیپر ویپر لائسنس وائسنس لگ تھا سب بھول گیا بس وہ چہرے دیکھتے رہے گئے ہمارے مبلگین کے جو اسلامی بھائی مطلب وہ بیٹھے ہوئے تھے اتنی کشیش ہے دعوت اسلامی کے مدنی ہولیے میں اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مبلگین میں بس مدنی کام کرنے کی دیر آپ یہاں مدنی کام کرنے پر بھرپور توجہ دیں اور خوب خوب اپنا حصہ ملائیں مدنی کاموں میں مہربانی کریں پھر متا ہے کچھ ہم لوگوں پر یار ہر مہینے تین دن مدنی کاف گی سب کرو نا یار دل سے نیت ماشاء اللہ سب نے اب ہاں ہر مہینے تین دن سفر کرنا ہے ان شاء اللہ جزاک اللہ صلو علی صلی اللہ شبیف صلی اللہ تعالی اللہ محمد